میں سادہ ہوں میں میں میں میں میں میں میں مقصد شہر سے وفا جار ہوں سوچو میں بسا کر بلا کا منظر گونجتی میں نہیں بھول سکا آج تلک کا شورا ہائے وہ شام غریبا میں جلا شہ کا گھر جو دیا درس میرے مولا نے وقت آخر منو ایسا ہی کردار بناو ظاہر اپنے باطن میں سجاؤ یہی پیغام میں گسے ہو رضا رب کی تو بے خوف کٹا دو یہ اتنا آسان نہیں خود کو بتانا شیعہ فولو گفتار یہ کردار بناؤ اپنا جیسے کمبل بنے اور میزموں میں گاہ بنے تم بھی کچھ کر کے عمل خود سے دکھاؤ ویسا میں خالق پہ میں سجدے میں یہ سر رکھتا ہوں وقت پر واجب ہر کام ادا کرتا ہوں درس یہ عالم محمد نے دیا ہے ہم کو جس ناراض ہو وہ کام سے میں ڈرتا ہوں میری ماں مجھے بچپن سے یہ بتلایا ہے میں نے شبیر کے صدقے میں تجھے پایا ہے تو میرے پاس امانت ہے میرے مولا کی بس یہی یہ سوچ کے دل نہ کبھی گھبرایا ہے جو بھی لکھتا ہوں میں سب مولا لکھاتے ہیں مجھے ان شبیر کے سودوں سے بچاتے ہیں مجھے بس اسی ذکر کے صدقے میں ہے پہچان میری ورنہ میں کچھ بھی نہیں مولا بتاتے ہیں مجھے زیب دیتا نہیں مجھ کو یہ دکھاوا کرنا ذکر شبیر سے ممبر پہ تماشا کرنا اس کی تہذیب بھی تازیم بھی لازم مجھ پر بے ادب اوکے ہے اس ذکر سے دھوکا کرنا پھانے کی کوشش میں مگن رہتا ہوں وقت کے مولا سے گھر بات کیا کرتا ہوں آج گمراہ ہوئی قوم میری مرکز سے دیکھ کر ان کی خرافات میں رو دیتا ہوں پہ میں ہے واجب ہوئی تقلید امام جو بنے نائی مولا ہے گئے انہیں میرا سلام ان کا ہر حکم ہے لازم کے میں تسلیم کروں ورنہ نشی آگوں میں خالی گھیرگے گائے کلام مقصد حضرت زینب پہ عمل کرتا ہوں دشمن مجلس ماتم سے لڑا کرتا ہوں دور باطل میں یہی کام ہے میرا لوگوں حق کی باتیں میں علی جی پیا کرتا ہوں دشمن مقصد ایشے سے وفا سے بھاگوں